امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مبارک کلام ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آج جو کلام ہے وہ امام اہل سنت کی زندگی کا ایک خاص کلام ہے جی ہاں ذرا غور کیجیے کہ جس کے کلام سن کر لوگوں کے دلوں میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا ہو جس کے کلام آج بھی سن کر یاد مدینہ میں آنسو بہ نکلتے ہوں جب وہ عاشقوں کا امام خود مدینہ منورہ حاضری کو گئے ہوں گے تو پھر کیا ان کی تڑپ ہوگی ان کی کیفیت کیا ہوگی جی ہاں یہ کلام خاص حاضری یہ دربار مصطفیٰ سے متعلق ہے امامش کو محبت عالیہ حضرت جب دوسری بار مدینہ طیبہ گئے اب دل نے کچھ اور ٹھانی تھی تمنا یہ تھی اس سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک جلوہ دیکھنا ہے وہ جلوہ زیبہ دیکھنا ہے جس کی شان بیان کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے کبھی جن بہوں کا تذکرہ کیا کبھی جن آنکھوں کی تعریف بیان کی کبھی جب دور و نزدیک کے سننے والے کانوں کی بات کی کبھی اس دہنے مبارک کا تذکرہ کیا کبھی رخسار مبارک کی شان میں اشار کہے ذرا غور کیجئے کہ آج ایک عاشق رسول مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں مگر جب عاشقوں کا امام مدینہ منورہ گیا ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی اعلیٰ حضرت نے ساری رات سرکار علیہ اسرات و کے روزہ انور کے سامنے گزاری درود و سلام پڑتے رہے تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب ہو جائے کو تڑپایا جاتا ہے آزمایا جاتا ہے وہ رات درود پڑتے گزر گئی مگر دیدار نصیب نہ ہوا اب آلہ حضرت نے تڑپ کر عشق رسول کے عالم میں ڈوب کر ایک کلام لکھا آج وہی کلام ہم نے سننا ہے اور یہ کلام گویا دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا مقبول کلام ہے کیونکہ امام اہل سنت نے جب یہ کلام لکھا اور اس کلام میں جو کمال کیا جو بکتا لکھا وہ کہتے ہیں نا بالکل ٹوٹ کر آج ہی اور ان کے ساری میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بچ کر لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے اتنی ان کے ساری کی کہ تیری اب کوئی ویلیو نہیں تیرے تیرے جیسے تو بہت سارے یہاں پر ہیں مگر آشق کو تڑپانا مقصود تھا جب یہ دل سے صدا نکلی تو نبی یہ پاک علیہ اصلاۃ السلام نے کیسا کرم کیا کہ سر کی آنکھوں سے یعنی بیداری کے آلم میں امامیش کو محبت اللہ حضرت نے میرے آقا کا دیدار کیا یعنی یہ کلام بڑا خاص کلام ہے جو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہو سکے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ دل میں لیے اس کلام کو سنیں کلام کا پہلا شعر ہے وہ سوے لالازار پھرتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اب اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے یعنی طرف ی باغ کو بھی کہتے ہیں اور خاص قسم کے پھول کو بھی لالا کہتے ہیں جو نہایت خوبصورت چار پتیوں والا سرخ رنگ کا جس میں سیاہ داغ ہوتا ہے اچھا اب یہاں اللہ حضرت امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں اے موسم بہار وہ دیکھ میرے آکا باغ کی طرف خراما خراما جا رہے ہیں تو اب خوش ہو جا کہ تیرے اوپر اصل بہار کا وقت آنے ہی والا ہے سبحان اللہ گویا نبی پاک وسلام اگر کسی باغ کا رخ فرما لالا زار کی طرف آ جائیں تو بہار کے بھی دن پھر جاتے ہیں کیونکہ بڑی خوبصورت بات مفتی اعظم صاحب لکھتے ہیں نا بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار تم سے ہے زیب جنا تم ہو تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب ذرا اس تصور میں ڈوب کر کے بہار کے دن بھی پھر سکتے ہیں بڑی بڑی یہ محاورے کا خوبصورت استعمال ہے کہتے نا اس کے دن پھر گئے کیونکہ اس کی زندگی میں باہر آ گئی مگر حالا حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک اگر گلشن کی طرف چلے جائیں تو بہار کے دن پھر جاتے ہیں کیا شان امام اہل سنت کی مدینہ منورہ کی حاضری کا تصور جما کر سرکار علیہ رات وسلام کے دربار کی حاضری کا تصور جما کر اس کلام کو سننا ہے آئیے سنتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے تیرے دن موسوے آلہ حضرت نے لفظ پھرنے کو کتنے پیارے انداز میں کئی مقامات پر استعمال کیا تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اب اگلے شیر میں پھرنا ہی استعمال کیا مگر اس پھرنے کو کس پیارے انداز میں استعمال کیا لکھتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں یہاں پھرنے سے مراد ہے کہ نبی پاک کے در سے لوٹنا در بدر کے معنی ہے کہ ٹھوکرے کھاتا انسان کبھی ایک دروازے پر کبھی دوسرے دروازے پر اور خار کے معنی ہے زلیل ہو جاتا ہے حضرت گویا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا کے در پر جا کر واپس نہیں آنا بس اسی در کے ہو جائیں سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکار علیہ اصلاۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کر لی جائے ان کی سنت سے منہ موڑ کر ان کے طریقے سے دور اٹکر کر خاری ہے زلالت ہے در بدر کی ٹھوکرے ہیں آکا کا دامن تھام لوگ دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے ایک آلہ حضرت اپنے ہی ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا ٹھوکرے کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا تو نبی پاک کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی غلامی عطا فرمائے اور مدینے جانا نصیب فرمائے تو مدینہ منورہ ہی میں ایمان اور رافیت کے ساتھ رہنا بھی اور وہیں کی شہادت والی موت بھی عطا فرمائے کیا لکھتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے دربدر دربدر ہی خار دربدر دربدر دربدر دربدر یوں سے والا حضرت قیامت کا نقشہ کھیج رہے ہیں اے گناہگاروں اے خطاکاروں اے دنیا میں عیش و عشرت کر کے ایسے کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرنے والو تم گناہگرتے ہو یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو کتنا رنج اور تکلیف پہنچتی ہے علیہ حضرت لکھتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام قیامت کے د اپنے گناہ امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے ان کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوں گے سجدہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کریں گے اسلامی بھائیوں یہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے گناہ کر کے زندگی گزارنے والوں تمہاری وجہ سے نبی یہ پاک علیہ اسراف اسلام قیامت کے دن بے قرار رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے نبی پاک علی اسلام کا امت سے پیار دیکھیں کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے میرے آقا فرماتے تمام انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھیں گے ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے اور نور کے ممبر پر بیٹھیں گے مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے گناہ امتیوں کو دوزخ سے آزاد نہ کروا لوں اپنے گناہ امتیوں کی بخشش کا سامان نہ کر سکوں بلکہ میرے آکا علیس اسلام فرماتے کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا رہوں گا اور اس خوف سے کہ کہیں اللہ مجھے جنت میں نہ بھیجتے ذرا غور کریں ہم تو تمنا کرتے ہیں ہمیں جنت میں بھیجا جائے آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ مجھے اگر جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا تو میری گناہ امت کا کیا ہوگا اللہ ہو غنی اتنا پیار کیا کوئی کسی سے کرتا ہے جتنا نبی پاک علیہ اثرات والسلام اپنے گناہ گار امتوں سے کرتے ہیں پھر ہم کیوں گناہ کریں پھر کیوں ہم ایسے کام کریں کہ قیامت کے دن سرکار علی اثرات والسلام کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ ایش و عشرت کی زندگی گزار کر اللہ کی ناراضی والے کاموں میں زندگی گزار کر ایسا نہ کرو کہ نبی پاکر اسرات ہی تم سے ناراض ہو جائیں آحکل ایش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھر بھائی اب آ حضرت نبی پاک علیہ سرت اسلام کے دربار کا تذکرہ کر رہے ہیں یاد رہی وہ دربار ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام حاضری دیتے ہیں تو کیسا فرشتوں کا ہجوم ہوگا دربار رسالت کے گرد لکھتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو نبی پاک علیہ سرت اسلام کے ارد گرد جو آپ کے مزار کے گرد فانوس ہیں کندیلے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے قدسی ہیں کتنے فرشتے پروانہ وار دیوانہ وار میرے آکا کے روزے کے گرد موجود ہیں اللہ حضرت اپنے ہی کچھ اشار میں سمجھاتے ہیں نا ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شاہ یوں بندگی پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے سمجھا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اور یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں وہ دربار رسالت کے گرد فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں کیا معلوم اعلیٰ حضرت نے ان فرشتوں کا دیدار کر کے یہ شعر لکھا ہو ہر چراغے مزار پر قدسی ہر کیسے پروان وار پھر ہیں ہریچرا کا ایک شاندار شیر جب بھی مدینہ منورہ کا تصور جمتا ہے جب بھی اس گلی میں دامن پھیلانے کا جی آتا ہے کیا بات ہے شیر کی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں گدا کہتے ہیں فقیر کو کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام یعنی اس در کا فقیر ہوں میں اکیلا فقیر نہیں بلکہ وہاں تو تاجدار بھی مانگتے نظر آتے ہیں اور یہ منظر صدیوں سے جاری ہے دنیا بھر کے بادشاہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھا نبی پاک کے در پر حاضری دیکھ کر وہاں کی فقیری وہاں کی گدائی اختیار کرنا وہاں خیرات طلب کرنا اور یہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہ دنیا بھر کے وزرا دنیا بھر کے عمرہ جن کو دنیا میں بڑا مقام ہے مگر جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک فکاری کی مانند ایک فقیر کی مانند ایک نیاز مند کی مانند حاضر ہوتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ آلہ حضرت یہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ اس در کی گدائی کی کیا بات ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا ایک شاعر تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اللہ ہمیں نبی پاک علیہ اسرات السلام کے در کی سچی گدائی عطا فرمائے کیا لکھتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں پھرتے ہیں اس گلی پھرتے میں جس ساجدار پھرتے ہیں <سؤال> <سؤال> وہ کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے غارے سور کا تذکرہ کیا حضرت لکھتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو غار پھرتے ہیں ادو کہتے ہیں دشمن کو غار کون سا تھا یہ غارے سور تھا غار سور میں جب پیارے اکارت السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے جو دشمن تھے مکہ پاک سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارے سور کے دہانے تک دروازے تک گویا پہنچائے مگر میرے آقا انہیں نظر نہ آئے اور صرف ایسا نہیں ہوا کہ غارے سور میں نظر نہیں آئے بلکہ ہجرت کی رات میرے آقا کے گھر کا جب حاصلہ کیا گیا آقا علی علیہ اس رات اسلام کے سامنے سے سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے نکلے مگر نظر نہ آئے وجہ کیا ہے نظر نہ آئے کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کبھی جان بھی نظر آتی ہے آپ کے اور میرے اندر بھی جان ہے نا ہمیں بھی اپنی جان نظر نہیں ہے, ہے جان مگر نظر نہیں آتی تو میرے آکا جانے جہاں جان ان کے سبب یہ کائنات ہے جان نظر نہیں آتی خاما خواہ جو ادو ہے دشمن ہے گردے غار ڈھونڈ رہے انہیں وہ نظر آنے والے نہیں کیونکہ وہ جانے جہان ہیں اور بڑی خوبصورت بات علماء اس شیر کے تحت لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر میرے آقا تھے اس غار میں حاضر بھی تھے اور موجود بھی تھے پھر بھی نظر نہیں آئے تو اگر آج بھی حاضر و ناظر ہیں اور نظر نہیں آتے تو کوئی ایسی جو ہے وہ تعجب کی بات نہیں ہے اور آلہ حضرت بڑی خوبصورت بات سمجھاتے ہیں اگر تھوڑا سا سمجھیے نا کہ مہراج کی رات میرے آقا جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کنڈی ہلتی رہی بستر گرم تھا ساتوں آسمانوں کی سیر جنت کے طبقات کی سیر جہنم کے طبقات کا ملاحزہ کیا اللہ سے ملاقات کی مسجد اقسام میں نماز پڑھائی یہ مہینوں سالوں کا سفر کر کے جب واپس گھر تشریف لائے تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی بستر گرم تھا وضو کرتے وقت جو پانی بہ رہا تھا وہ جاری تھا یہ چند سیکنڈز میں یا اسی وقت میں کیسے واپس آ گئے تو عشق بھرا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہماری گھڑی میں سے سیل نکال لیا جائے تو گھڑی رک جاتی ہے سیل واپس ڈال دیا جائے تو گھڑی چلنے لگ جاتی ہے دراصل میرے آقا اس جہان کی جان ہے وہ تشریف لے گئے تھے سارا زمانہ رک گیا تھا تشریف لائے تو پھر زمانہ چلنے لگ گیا اعلیٰ حضرت کے اس شیر سے اس بات کو سمجھیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا یہ شیر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ دیئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گردار پھر کیوں ادو جان بھیا جب ایک عاشق رسول سرکار علی اس رات پر اپنا سب کچھ فدا کر دیتا ہے فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اسے ہر خوبصورتی میں اپنے آقا نظر آتے ہیں اپنے آقا کا شہر یاد آتا ہے اس شہر کی کوئی خوبی یاد آتی ہے آلہ حضرت ایسے ہی عاشق کے رسول ہیں کیا لکھتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں صرف کی دیئے۔ کسی ایک جگہ کے پھول دیکھ کر کسی دوسری جگہ کے پھول یاد آنا تو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ پھول بہت اچھا ہے مگر اس شہر کے باغ کے پھول کی بات میں ڈالی ہے مگر امام عشق و محبت کا کمپیرزن آپ کے عشق کی تفش کو دیکھیے کہ اے پھولو تمہیں دیکھ کر مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی میں کیا دیکھوں کیونکہ میری آنکھوں میں نبی پاک کے بیابان کے پیارے آقا کے شہر مدینہ کے اس صحرا کے جو خار ہیں یعنی کانٹے جو ہیں وہ میری آنکھوں میں پھر رہے ہیں مجھے وہ کانٹے اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ مجھے ان پھولوں سے وہ محبت نہیں مجھے ان پھولوں سے وہ راہت نہیں ملتی جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے کانٹوں سے ہے۔ سبحان اللہ اسی طرح کی بات امام حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت لکھتے ہیں نا خارِ صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا کیا بات ہے خاندان اعلی حضرت کی ذرا اس تصور میں ڈوب کر دیکھیے کہ پھول دیکھ کر مدینے کے कांटे اگر کسی کو یاد آتے ہیں تو اس کا عشق مدینہ کیسا ہوگا لکھتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ فل کیا دیکھو می رسالت کا ایک خوبصورت منظر ہے کیونکہ یہ ناتھ بھی اسی تصور میں لکھی گئی ہے ساری رات تو روزہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑے ہیں نہ جانے کیا کیا منظر دیکھے ہوں گے لکھتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں یہ ہزاروں ہزار فرشتے جو صبح و شام حاضر ہوتے ہیں یا لاکھوں کی حاضری ہوتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ گردے مزار پھر رہے ہوتے ہیں خدمت بجال آ رہے ہوتے ہیں درود کے گلدستے پیش کر رہے ہوتے ہیں دیکھے نا قرآن بھی کہتا ہے گویا اللہ اور اس کے فرشتے اس غیر بتانے والے ندی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ بس ذرا غور کیجیے ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ درود و سلام پڑھنے میں شامل ہو جائے کیوں کہ یہ فرشتے سارے اسی کام میں مصروف ہیں تو لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں ان کا کام کیا ہے خدمت کر رہے ہیں وہاں درود و سلام بھیج رہے ہیں سرکار کے لیے رات و اسلام کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں اور لاکھوں گردے بازار پھرتے ہیں کیا منظر پیش کیا ہے لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے بازار پھرتے <سؤال> لاکھوں لاکھوں کدیم خدمت پر لاکھوں کد مزار خال uh, uh, uh, uh. حضرت کے کلاموں کی ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ کہیں تو نبی پاک کے عشق میں رلاتے ہیں کہیں یادیں مدینہ میں تڑپاتے ہیں کبھی آخرت کی یاد دلاتے ہیں کبھی گناہوں سے جوڑتے ہیں اور کبھی قبر کی یاد بھی دلاتے جی ہاں بات ہو رہی ہے مدینے کی بات ہو رہی ہے دربار مستفا کی مگر اس میں بھی نصیحت کا کیا شاندار شیرا تھا فرمایا فرماتے ہیں کیا جگہ ہے جہاں کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں اے سرکار اسلام کے آشک ذرا غور کرو دنیا میں سب کچھ صرف دنیا ہی بنانے کے لیے نہ جیو کیونکہ اس دنیا سے جانا بھی ہے ذرا اس قبر کو یاد کرو اس قبرستان کو یاد کرو جب جاتے تو پانچ ہیں چار کاندھا دینے والے اور ایک مردہ مگر اس اکیلے کو اندھیری قبر تلے اتار کر واپس آ جاتے ہیں کبھی یاد کیا آج نرم نرم بستر پر سونے والا یہ سوچے کہ مجھے اس قبر میں جا کر بھی لیٹنا ہے وہ کبر کیسی ہوگی آج ہوا دار گھروں میں رہنے والا سوچے کہ اگر اس قبر میں ہوا نہ ہوئی وہ قبر روشن نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا مجھے اور آپ کو ایسے امال اپنانے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو تو آخرت بھی اچھی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے وہ کبر جنت کا باغ بن جائے اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں رہ کر قبر کو نہ بھول جانا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھر پانچ, پانچ جاتے ہیں ہائے رافل وہ... کیا جگہ ہے بھائیوں, اب بات ہوگی اس عظیم شہر کی کہ جو مکتا ہے اس کلام کا اور یقین جانے یہ مکتا پڑھتے ہی جس کو کہنا کہ انسان کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام عشق و محبت نے نبی پاک علی اسلام کے دربار میں انداز اختیار کیا تو کیا اختیار کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دربار رسالت میں جب بات ہوگی تو دیوانگی کے عالم میں ہوگی سب کچھ قربان کر کے ہوگی بریلی کے تاجدار نے اپنے آپ کو جو کچھ کہا ہماری زبان پر تو وہ لانا بھی بڑا مشکل ہے لیکن بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا امام نبی پاک علیہ سرۃ السلام کے دربار میں جب گفتگو ہوگی عرض و معروض ہوگی تو کس انداز میں کس انکساری کے ساتھ ہوگی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں لیکن یہ پتا بھی ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی آجی کیا ہے اعلیٰ حضرت کی انتظاری کیا ہے اور جب اس درد کے عالم میں پکارا تو کہتے ہیں نا ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدی نے خبر گئی جب یہ شیر لکھا اعلیٰ حضرت نے یعنی کچھ اس طرح کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا اوقات آپ کے در پہ میری کوئی بات کیوں پوچھے گا میرے جیسے تو بہت سارے آپ کے در پر غلام یہ وہ انکساری ساری تھی تو نبی پاک کو کیسا پیار کیسا رحم کیسا کرم فرمایا میرے آقا نے کہ جاگتی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں آلہ حضرت نے نبی پاکرات اسلام کر دیدار کیا آئیے اکاش اس شیر کی برکت سے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہم یہ ہم کیا تمنا کریں آلہ حضرت کا ہی صدقہ پیش کرتے نبی پاک علیہ رات و کو کہ لاہ ادھر بھی کوئی پھیرا ایشم میں جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں۔ ایشم میں جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا ایشم میں جمال مصطفی دیدار مصطفی کی تڑپ اور یاد میں ذرا یہ شعر سنیے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شایدا ہزار پھر تجھ سے شایدا کوئی کیوں پوچھے تبارک اس کلام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اگلے سلسلے لگواتے رضا میں ایک اور کلام کسی اور ناخوا اسلامی بھائی کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کریں گے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے کہ نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام سے, سے سچی محبت کی جائے اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے خود عال حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یاد مصطفیٰ کو دل میں مزید بڑھانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب ص صل محمد صلی اللہ علیہ وسلم